بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہام والکتاب المبین مبین اس کتاب روشن کی قسم ان اننا کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں کلو امر اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں دین ان یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں رحمت انسمی یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے رب وما ان كنتم آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو لہ رب خم رب کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے بل هم لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہی فورتقب ابی دفان تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا یوشن بن جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے نقشان اس وقت وہ کہیں گے اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں ان لہم الکھوں رسون اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے ثم معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ان کی ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو یو مین بتل انکم جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک علی قدر پیغم بنائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ فد تب موسا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں فصری بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا جنتی بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے کریم اور کھیتیاں اور نفیس مکان و نتی اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ كذلك واورثناها قوما اخرین اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا من پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مولت ہی دی گئی اسروہی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجاد دی میں من یعنی فراؤن سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا علی علم علی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے علم کی بنیاد پر چنا تھا مافی بل ام اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی ان کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں انہی علم شری ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں تو اب ان پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناکار تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے انسلی میں کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے لا مولن عن مولن شیئا ولا هم جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے بے شک وہ غالب ہے بڑا مہربان ہے ان شجا تز بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام الاثیم گناگاروں کا کھانا ہوگا کل ملی اول فل جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا کغلی الحمین جس طرح گرم پانی کھولتا ہے فاطل حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دو کے بیچوں بیچ لے جاؤ کوروسی منا دل خمی پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو ان کا اب مزہ چکھ تو بڑی عزت والا اور سردار تھا اندرو یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے نل متقین امین بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے فی جن یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے كذلك بحور عین وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے کل وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے مگائیں گے اور کھائیں گے لا الموت الا الموت عذاب اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دو کے عذاب سے بچا لے گا من ربك ذلك هو الفوز یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے فَإنما يسرناه بلسانك يتذكرون ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں انہم مرتقبون بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں